سنتوں کو بیان جاری تھا تو پھر وضو کریں اور وضو کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں وضو سنت کے مطابق کریں مسواک کا خاص اہتمام کریں وضو کے دوران مضنون دعائیں پڑھنا اور ہر وضو دونوں کی مخصوص مصور دعا پڑھنا اس سے وقوف قلبی میں تقویت ملتی ہے وضو بھی ایک عبادت ہے اس کو یکسوئی سے کریں اگر بیت الخلاء میں وضو کی جگہ الگ تھوڑی ہٹ کر بنی ہے تو پھر دعائے پڑھنا ورنا ان کا دل میں استحضار رکھنا چاہیے اور اگلا سنت بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں باہر رکھے قفرانہ کا کہے اور پھر الحمدللہ للہ لذیذ عنی انیلا و اپانی کہے وضو کے بعد مسنون دعائے پڑھنا وہ بھی نہ بھولنا چاہیے اشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدلشريكلہ و اشہد النّ محمدن ابدل اور یہ يہ بيش اللہ وجا منط تو وجا منتير وضو کے بعد دورك نفل پڑھنا ان کو تيّيت العضو کہتے ہیں، ہر وقت بضو رہنا رہنما مستحب ہيں اور ہر مرتبہ وضو کے بعد یہ نفل پڑھنا طيت الضوع كہ نفل اس طرح پڑھنا كى جان بوجھ کر خيلات نہ لائے اس طرح پڑھنے سے تمام گناہ کی مففرت ہو جاتی ہے اگر خود بخود کوئی وسوسہ آ جائے تو اس پر تو نہیں لیکن جان بوجھ کر اس میں دوسرے سوچ اور افکار کو ذہن میں نہ لائیں تو اس سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں